الحمد لله نحفده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ما تبكل عليه ونعوذ من شرورنا ونحفقنا ومن صيات عمالنا من يهدل الله فلا مغذلنا ومن يغذل فلا أدي له ونشهد أن لا يجاء الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد خوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتلناك إلا رحمة للعالمين وقال امرأة على العمر بإنهم في ذكرتهم يعمهون ودق الله العظيم رب شرح لي صدري وعسل لي أمريه قول محترم بھائی اور اس سیریز کا مضمون شروع کیا ہوا ہے لطم کے شروع سے پہلا عنوان تھا آپ کی تشریف راوی سے پہلے مختلف حوالوں سے مختلف کتابوں سے مختلف شخصیات سے مختلف واسطوں سے آپ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بارے میں جو کشیاں ہوئیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا وہ مضمون تقریباً مکمل ہوا دوسرا انومان تھا آپ کی شخصیت سے بات کرنی ہے لامروں کے سی دیر تھوڑا لامرو کے نمر دم یا مروم اس میں قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی قسم ہمیشہ کسی ایسی محترم نشان چیز کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا مغر ہو اس کا جواب نہ جا جا جا فجر صبح کی قسم کھائی گئی ہے کوئی رات کے اندر کو صبح کر دینا کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا اللہ کی محترم شان نشانی ہے وہ اللہ رات ہے دن کو اللہ رات کر دیا اور رات کو کسی دن کر دے اللہ تعالیٰ کی عظم شان نشانی ہے قدرتوں کی اس طرح قسم چیزوں کی کھائی گئی ہے <تصح> یہاں آپ کی عمر و بارش کی قسم کھائی گئی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی سیرت ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کیشار کی بجائی اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک زبردست دلیل ہے اس چیز کی قسم کھائی گئی ہمارے یہاں پر پروفیسر ہوتے تھے بڑے ہمارے فلاسفر تھے سب شوبائی کیا پہلے صدر تھے انہوں نے شعبہ نفسیال کو چلایا ہے دار آدمی سے کہا کرتے تھا کہ قرآن کو آخرت کو اللہ کو آدمی مانے یا نہ مانے لیکن حضور کی زندگی ایسی پرکشش ہے کہ اس کا انکار, انکار نہیں ہو سکتا یہ جملہ ہے صاحب نے اس سے کہا کہ یہ نہیں اللہ تعالی کی شان کی بجائی اور حضود پر ایک ثبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دوسرا عنوان ہے آپ کی شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا عقل شکل کے لحاظ سے ان میں تفاوت رکھا ہے کوئی کم کوئی زیادہ ہاں؟ جتنے انسان کو قوا جتنے انسان کے رشتے دار وہ جتنے ملکات دیے گئے ہیں اس میں کمی سے کمیاں زیادہ رکھی گئی ہیں اور اس انسانوں کے گروہوں میں سے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدنی عقلی اور جذباتی لحاظ سے خان کی شخصی نہیں پہلو ہے بدن اصل جذبہ ہم یاد ہے مثلا علیہ السلام اس معاشرے کے عقلی لحاظ سے بدنی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے انتہائی کامل شخصیات ہوا کرتے ہیں جس معاشرے میں کوئی ابھی آتا ہے بدنی صحت کے لحاظ سے وہ سب میں درجہ اول پر ہوتا ہے جی آپ لوگ ایون کہتے ہیں نا بدنی لحاظ سے سب سے درجہ اول پر ہوتا ہے شکل و سورج پر کے وسلم کے لحاظ سے سب سے درج اول پر ہوتا ہے عقل فیم کے لحاظ سے سب سے درجہ اول پر ہوتا ہے آدات و فسائل ازبات کے لحاظ سے سب سے درجہ اول پر ہوتا ہے کوئی آدمی چل پھر معاشرے میں گرد پیش میں لوگوں نے سوال کرا جیسے کہ خفیہ پولیس والے آدمیوں کے بارے میں کرتے ہیں جب آدمی کی نوکری لگ جاتی ہے آج کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے سلیکشن کے بعد ایک ہے تو اس کے تھانے سے اس کے بارے میں رپورٹ منگوائی جاتی ہے جس آدمی کے بارے میں تھانے سے رپورٹ منگوائی جائے تو اس لائقے کے سچ او ہوتا ہے انچارج کہتے ہیں پولیس کی اسپتال ہے وہ سفائی ہوتا ہے اس کو ڈی ایف سی کہتے ہیں تو جہاز میں آدمی کے ساتھ ڈی ایف سی ہو گیا تو سوچتے ہیں کہ ایس سی کے بعد ڈی ایف سی ہوتا ہوگا تو ڈی ایف سی ہوتا ہے ڈیٹیکٹو فیلڈ کانسٹیبل کہ جو چل پھر کر جا کر حالات واقعات معلوم کرتا ہے چل پھر کر پیدل جاتا ہے پھرتا ہے معلوم کر کے پھر اپنی معلومات لا کر تھاانے میں دیتا تو ہے تو ڈی ایف سی کو تھاانے دار کارو دے کر بیچتا ہے جس کے گاؤں میں جا کر ایک سرے میں دوسرے سرے میں ایک محلے میں دوسرے محلے میں, میں برا آدمی درمیانی مرک آدمی نوبڑ آدمی سوال کر کے اس کا اس کے باپ کا نام لے کر موٹی موٹی باتیں پوچھ کر آ جاتا تو وہ جاتا ہے چل پھر کر موٹی موٹی باتیں پوچھ کر آ جاتا ہے بتایا گیا کہ کل جو ڈاکہ ہوا تھا اس میں یہ پکڑا گیا تھا پچھلے مہینے قتل ہوا ہے اس میں اس پر, پر ہے بس پھر تو اس کی نوکری لگنے کی ہے کیونکہ اس کے کی اخلاقی جرائم کا اس سے تفصیلات آتی حکومت کے سامنے ایسے میں آپ زبرد کر رہا تھا کہ جس معاشرے میں علیہ مسئلہ رنگ کا ضرور ہوتا ہے اور اس معاشرے میں چل پھر کوئی کردمی کر پوچھے چلنے پھرنے والوں کی یہ رپورٹ آئے گی کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ صحت کے لحاظ سے سب سے اول عقل کے لحاظ سے سب سے اول اخلاق کے لحاظ سے سب سے اول جذبات کے لحاظ سے سب سے اول جو شخصیت ہے یہ فلاں اور وہ اس وقت کا پیغمبر ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اندیا علیہ وصل علیہ السلام کی جماعت انسانوں کے لیے متعین فرمائی انسانوں پر جو یہ چھیاٹھ ہزار سال گزرے ہوئے ہیں اسلام کی کے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا علیہ وصل السلام کو بھیجا کیا ہو سکتا ہے کچھ نہ کم ہو کچھ زیادہ ہو اور ان میں سے جو ہے تو تین سو تیرہ جو ہیں وہ رسول ہیں اور باقی جو ہیں وہ نبی ہیں رسول اس کو کہتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے اور نبی اس کو کہتا ہے جو پہلے نبی کی شریعت کو چلا رہا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کی جماعت میں تین سو تیرہ رسول ہیں اور باقی انبیاء ہیں باقی نبی ہیں تین سو تیرہ میں جو ہے تو پانچ منا رسول ہیں سب سے عظیم مقام پر فائز ان تین سو تیرہ میں سے پانچ ہیں اور ان پانچ میں سے جو سب مقام اول پر فائز ہیں وہ عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ لسلم تمبر جو ہیں حضور سمدان کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر علیہ مثلاسلام ابراہیم علیہ السلام پھر علیہ مصعل پھر جو ہے تو نورام فریصا علیہ السلام پھر اس ترتیب پر ہیں ان کو پانچ کو کہتے ہیں انہوں لاز نے محنت رسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جائیے سب سے آخری مقام جو انسانیت کو ملنا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ علی فکر میں ملا لہذا انسان کے لیے دربار الہی میں جتنی عقل جتنی سمجھ اتنے اخلاق سارے کے سارے آخری نقطہ کمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ایک سٹ کا جلسہ ہو رہا تھا اطاع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب صدارت کر رہے تھے شاہ صاحب کی تقریر بہت جوش و خروش والی ہے خطیب ہند کا گیا ہے ہندوستان نے صدی میں ایسا خطیب نہیں کر رہی تو تقریر کی جوش پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضور کو اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا کہ اپنے دامد رحمد کو خالی کر دیا ان کی تقریر ختم ہوئی جب سا ختم ہوا تو کلات مولانا, مولانا, مولانا, مولانا بولنے کے لیے کھڑے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو اتنا تا فرمایا اتنا تا فرمایا اتنا تاف فرمایا تو اس تا فرمانے کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہاں اللہ تعالیٰ کا دم رحمت خالی نہیں ہوا ہے <تصح> کیا ہوگا بخلوق ساری محدود ہے اللہ اللہ محدود ہے اللہ پاک کے بارے میں کوئی ایسا چیز نظریہ لینا جو کہ ذات کو محدود کر لیتا ہوں یہ عقید توحید کے خلاف ہے اللہ کی ذات میں محدود ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت وہ محدود نہیں بے ہے بے حد ہے انسان کے انسان کے دیکھنے سننے اور خیال کے آتے میں نہیں آتے میں نے بہت عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا کہ کہتا فرمانے کہ کی حد نہ رہی لیکن تاہم تری بھی اللہ سے بارہ صلاح کا رحمت خالی نہیں ہوا ہے اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے خالے کے مخلوق کا جو تفاوت فرق ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ایسے رضو نے فرمایا کہ میری ایسی تعریف نہ کرو جیسے کہ بنی اسرائیل نے پہلے پیغمروں کی تعریف کی کہ ان کو الوحیت کے عقائد پر لا کر بٹھا دی بند اث نے خدا بنا دی عید علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ازیرام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیض علیہ السلام کو خدائی کو خدا ہی کے شریک بنا دی ایسی تعریف میری نہیں کرنی کیوں کہ کوئی چیز جتنی ہوتی ہے اس حق سے آگے بڑھا کر اس کو بیان کیا جائے تو یہ بھی یہ بھی جو ہے تو اپنی جگہ پر بات میں رہی اور جس جگہ پر اسے گھٹا کر بیان کیا جائے یہی بات اپنی جگہ پر نہ رہی جس جگہ پر ایسی جگہ پر بیان کرنا یہی اچھا لگتا ہے اسی کو اعتراح کہتے ہیں رضا اللہ تبارک و تعالی نے عقل شکل اخلاق جذبہ انسان کی پشیے کے جو پہلو ہیں سب کا لحاظ سے آپ کو کامل بنایا لہذا فیل کے کتابوں میں ایک پہلو جو ہے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کے بدن مبارک آپ کا ایک ایک, ایک سے لے کر ساری چیزوں کو بات میں لایا جاتا ہے شمال اطرمندی جو ہے کتاب ہے روس کی مشہور کتاب ہے ہمارے کو پڑھتے ہیں ترجمے اس کے ہوئے ہوئے ہیں پڑھے بہت پر لطف کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے اور صبح سے لے کر شام تک جن جن معمولات میں آپ وقت گزارتے تھے سب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ جو خطبات مدراس ہے سری سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی اٹھانے کیے اس بات عالم انسانیت کی تاریخ میں جتنے امبیال ہیں مسلاح السلام آئے ہوئے ہیں وہ او تاریخیت اور جامعیت کاملیت کے لحاظ سے ان کے حالات ہمارے پاس ناپید ہیں آج خطبے ہے نا آج آٹھ نے مختلف پہلو دیے ہوئے ہیں تاریخی جامعہ تو مجھے یاد ہے اور کون کون سین تاریخی جامع اکملیت اور کاملیت جب بہت بڑھ جائے تو اس کو اکملیت مالت کاملیت ہے کہ اکملیت ہے تو یہ انہوں نے تاریخی جامع کاملیت پہلو پر انہوں نے بیان کیا اور پڑھنے کی کتاب ہے کوئی پڑھے ماشاء اللہ عملیت ایک عملیت اس نے ماشاء اللہ املی کون بولا جی ایسا آدمی کے مطالعہ کا شوق ہے ماشاء اللہ سب پہلو پر انہوں نے بات کی ہے اور بات کرنے کے بعد سے بات کو ثابت کیا ہے کہ چونکہ آپ کی نبوت قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہنی تھی اس لیے آپ کو کسی آدمی کی شخصیت کے بارے میں جو آٹھ پہلوؤں سے اس کا موجود رہنا ضروری ہوتا ہے وہ آٹھوں سے آٹھوں سے کامل طور پر آپ کو موجود رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ ان کا خود ان کا نام آتا ہے باپ کا نام نہیں آتا اگر باپ کا نام کہ ہے دادا کا نام نہیں آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف نامہ ساٹھ پشتوں سے ہو کر ساٹھ ناموں کے ساتھ آدم اور اسلام تک مکمل معفوز لگائے ہمارے مسلم مولان گڑھ کے ہندی صاحب جب دھیان کرتے ہیں تو پورے ایک سے لے کر وہ سب واسطوں کو گن کر آخر تک کے واقعہ استعمال کرتے ہیں ایسی تاریخی ہے اور ایک ایک واقعات کی پیدائش سے لے کر آپ کی دنیا سے پردہ فرمایا تک کا ایک ایک واقعہ محفوظ ہے اور کئی کئی گواہوں کے ساتھ محفوظ ہے اور کئی کے رواجوں سے کئی کی کتابوں میں محفوظ ہے جن کو اس سے زندگی عملی تھی عملی نمونہ اس سے بننا تھا اس لیے ایک ایک واقعہ کو محفوظ کر کے رکھا گیا یہ آپ کی زندگی کی تاریخیت ہے یہ تاریخی ریاض ہے مکمل محفوظ ہے خاندان کے حالات آپ سے لے کر آدم تک مکمل محفوظ ہے یہاں تک کہ آپ کے کتنے تبارے تھیں سب ناموں کے ساتھ سید کی کتابوں میں لکھی ہے کتنے گھوڑوں پر آپ نے سواری کی ہے کتنے خطروں پر سواری کی ہے کتنے گدوں پر سواری کیے، آج نام، نام کی ہے آپ کی بکریاں کتنی سب سے تاریخی کتابوں میں کتاب اور آپ کی حادیث مبارکہ تو روایت کرتے ہوئے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان اداؤں کو ان ارکات کو بھی روایت کیا ہے جو اس وقت آپ نے فرمائی تو لہذا تاریخی لحاظ سے اس کو اتنا محفوظ رکھا گیا ہے جامع کے لحاظ سے کی تعلیمات بعض و تبدیل درد اور اصلاحی, اصلاحی مچالت قائم کرنے کی تو ہیں لیکن ان کی اپنی ذات ان کی یہ ہم نہیں کہہ سکتا کہ انجیل نامکمل ہے اس سے سیاسی لحاظ سے نامکمل ہے یا عملی لحاظ سے نامکمل ہے اپنے وقت سے کامل کی اصل نے کسی دور میں نامکمل انسانوں کو نہیں دیا جس سے جتنی ضرورت تھی اتنا دیا ہے میں خود اس کے اپنی ذات سے کوئی قیام حکومت کا کام نہیں ہوا بیاہ شادی خاندان کا آباد کرنا گھریلو تعلقات آپ سے نہیں ہوئے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے انجیر کی تعلیمات ضرور ہیں کہ بعد میں جو ان کے متمین آئے ان سے ایک خالص لوگ جو گزرے انہوں نے باقی ساری چیزوں کو جو ہے تو کیا ہے مذہبی عیسائیت میں نیک بادشاہ ہے بڑی بڑی خوب دیکھیں کائیں ان کی حدم انصاف کیا ہے بڑے بات پاد گزرے ہیں رائے گزرے ہیں اچھے لوگ گزرے ہیں ساری میں خود اپنی زیادہ زندگی میں شادی کا پہلو نہیں ہے گھر بسانے کا پہلو نہیں ہے جہاد کا پہلو نہیں ہے جہاز میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا ہوا ہے کیا میں حکومت اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا ہوا ہے اور جادیت کے لحاظ سے حضور صرف زندگی جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک باپ نانا دادا باپ نانا خامن ہاں جی گھریلو تلقال کو چلانے والا مچھر میں نماز پڑھنے والا واد کہنے والا میدان جنگ میں سفر میں لڑنے والا لشکر کے کمال کرنے والا ہاں جی اور جو تو مسجد پر بیٹھ کا سب بات لکھنے والا بتانے والا تر پر مزید پڑھانے والا تو معلم مدرس مفتی یعنی جن خامن باپ نانا جتنے پہلو انسان کی زندگی کے ہو سکتے ہیں ان سب پہلوؤں کے بارے میں آپ کی زندگی جامعہ کا مظر ہے جامع ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے میرا فرمایا نما کہ آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہوں زندگی کی کسی جگہ پر بھی ہوں تو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنمائی کے لیے موجود ہو اگر آپ جس جیل میں چلے گئے تو شابط کے تین سال قید گزارنے والی شخصیت کا السبا آپ کے سامنے شابط میں تین سال آپ کو اور آپ کے سارے مائکیوں کو قریش مکہ نے مکمل مکاتہ اتر کے تعلق کر کے کر کے بائی کاٹ کر کے تین سال تک لگا رکھا اور ایک طرح کی جیل کی زندگی آپ نے گزاری تو سو نمونہ ہے قیدیوں کے لیے اور جیل والوں کے لیے کیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ بننی تھی اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جامعہ تطا فرمائی کہ زندگی کا ہر شو میں آپ نے کام کیا ہر ایک آدمی کہتے ہیں جو اس فن کو میں جانتا ہوں سب سے کمال والی یہ چیز ہے اور میں اس آدمی کو اپنے سے زیادہ کمال والا سمجھوں گا جو میرے فن میں مجھ سے آگے ہو اے اے کا پہلوان ہے روکانا رکانا پہلوان تھا بعد میں ساری بنے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پہلوان روکانا کا پوتے کے بارے میں روایت ہے جو گھوڑے پر چڑھا اور ابھی دونوں رانوں کے درمیان گھوڑے کے پیٹ کو دبایا اور پیٹ پھٹ کر اندر باہر یہ تو پوتے کی طاقت اور باپ کی طاقت دادے کی طاقت جو کہ دو جین اس سے پہلے دو جین جی ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے جینز بھی کھوتے جاتے ہیں انسان ایسے ہی ہے جینس ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں جینز جینس ہو رہے ہیں اور جتنا اوپر کو جائیں تو جینس جی. مضبوط جی. ہے جی. پتار, جی. جی. کتنے مضبوط جینس میں پہلے کہ آزمرستان تھا نو فٹ قد تھا ریسنگ ریسن ہے وہ تو لگتا ہی وہ پینتالیس فٹ گہرا ہوگا تو گیا ناشتہ آتا ہوگا پہاڑ آپ پندرہ فٹ قدم ہے آزم ارستان پینتالیس مل کتنے کلو بن گئے بہتر کلومیٹر میٹر کلومیٹر کلو رفتار چلنے کی میں درد کمزور آدمی بہت کوشش کرے تو پینتالیس میل پر گاڑی چلا سکتا موٹر کی رفتار دوڑے تو دو سو میل رفتار ہیلی کاپٹر کی رفتار جی جیتے تو رکا دا کا پوتا اس سے گھوڑے کو دبایا مجھے دوڑادوں کے درمیان پیٹ پھاڑ دی گھوڑے کو اتنی طاقت اس کی رانہ ہوئی تو داد کی کتنی ط ہوگی اس کو پتہ چلا کہ پیغمبر آئے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو آ پھر اس نے کہا آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کرے اگر آپ مجھ پر غلب آ گئے تو میں بھی, بھی مان لوں گا کہ آپ پیغمبر ہے. تو آیا میں دان میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور اس کو الٹا کر کے پھینک دیا آج بھی ہے اس نے کہا کہ بس مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے پچھڑا کیسے ہے دوسرا ہاتھ کرنا پڑے گا دوسرا ہاتھ کر لیں دوسرا ہاتھ کیا پھر پچھاڑا دیا اس کو آدمی اس کی حیرت کی امتحان نہ رہی ہے کہ دنیا رب میں میرے مجھ سے کوئی جیت نہیں سکا کہ آج کیسے بات ہو گئی تیسرا راؤنڈ کیا تیسری بار اس نے کی تیسری بار جو پچھاڑا گیا اس سے کہ آپ میں نے باندھ لیا کہ آپ اللہ کیا پیغمبر کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چالیس چالیس مردوں کی طاقت پیغمبر کی ہوتی ہے ایک میں آتا ہے چار ہزار کی ہوتی ہے دونوں کی تقریر کریں تو جسمانی طاقت تو آج آج آج ہوتی ہے چالیس کی جی اور آرسابی طاقت چار ہزار کی سبحان اللہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے روب سے نوازا ہے جو ایک مہینے کی مسافت تک جاتا ہے ایک مہینے کی مسافت جو روزانہ کی مسافت کا کی کتابوں نے زیر باس لائی ہوئی ہے یہ پانچ سو میل بنتی ہے آٹھ سو کلو میٹر آٹھ سو کلو دور آدمی کے آسات پر آپ کا روپ کاری آسمان میں ستاروں کا دریا سے سوریا سوریا ستارے کہتے ہیں سوریا ستارے جو ہیں یہ نظر آتے ہیں اچھی نظر والا جس کی نظر سکس بائی فائیو نظر کی تین قسم ہے نظر سکس بائی سکس سکس بائی فائیو سے اوپر بھی ایک درجہ ہوتا ہے تو سکس بائی سکس والا آدمی دیکھے تو سوریا میں چھ ستارے دیکھ سکتے سکس بائی فائیو والا دیکھے تو سات دیکھ ساتے. اور اس کی سریو کی گراہم میں لکھے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوریا میں گیارہ ستارے نظر گیارہ ستارے نظر اس وائر کی تحقیق کے لیے میں نے جو گروہ ستاروں کا اس وائر کے لیے اس پر تحقیق میں نے کروائی اور مجھے آدمی لے گیا دوربین پر اسے نے دوربین اور مجھے دکھایا اس نے کہا کہ اس میں پینسل ہی ستارے ہیں اور مجھے دکھایا اس نے کہا گن ہو اس کو خود تو نظر آپ کتنی تیز تھی کہ آپ کو سریا میں عام آدمی طے سے تیر دونوں ساتھ دیکھتا ہے آپ گیارہ ستارے دیکھ سکتے تمہارے جسمانی گواہ ہے یہ و زبردست مضمون ہے سیرت کا اور اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ پڑھیں تو آپ کو زندگی کا لطف آنا شروع ہو جائے میں نے بتا خود جو ہے تو شاہ سلمان منصور پوری کی کتاب کیا نام ہے جی رحمۃ جی؟ رحمت اللہ عالمین پڑھی ہے اردو میں پرانی ترین کتابوں میں تو سیرت سید سلمان ندی رحمۃ اللہ علیہ کیمانی سیرت مصطفیٰ مولائن علی صاحب متباد بدلاؤ سی السلمان ندوی صاحب اور ایک ایک مفی شبی صاحب جو ہے بدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پرانی یہ پڑھی ہے اور کئی کتابیں دیکھیے کہ یہ تفصیلیں پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا اور واقعی انسان اگر پڑھے تو انسان کی زندگی کو سیرت بدل کر چھوڑ دے میرا بات ہے کہ آپ لوگوں کا مطالعہ کا کوئی رواج نہیں کیوں کہ نہیں مطالعہ تو اس, اس اپنے مطالعے کا شوق ڈالیں اور دین امجھا جو ہے یہ ٹیلی ویژن کے ڈبوں سے اور ریڈیو کے ڈبوں سے اور انٹرنیٹ کے ڈبوں سے لینے کی کوشش نہیں کریں یہ ذرائع ابلاغ ہیں ذرائع ابلاغ پر حکومتوں کا اور خاص طور پر میڈیا پر عالمی طور پر یہودیوں کا اثر ہے ہم نے کہا کہ کتنا کامیاب پروگرام آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر جاکر نائک اس کے ذریعے سے انڈیا اپنے نظریات اور عقائد اپنے سیاسی فلسطے کو دنیا میں منتشر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ایسی نیوز دیتا ہے کہ جوئنٹی پاکستان اور کو انڈیا ہوتی ہے اور آپ تحقیقات کر لیں اپنے رشتہ داروں سے برطانیہ میں امریکہ میں مختلف جگہوں پر جن لوگوں کے غیر رابطہ نہ ہو یا جن لوگوں کے ساتھ شور نہ ہو وہ پرو انڈیا بات بولتے ہیں اس پروگرام کو انڈیا نے شروع کرایا ہوا ہے نے جو ہے تو اپنی نیوز اپنے اپنے نظریات اور اپنے موقف کو لوگوں کو کے سامنے لانے کے لیے اور خاص طور پر دنیا تک کے سامنے لانے کے لیے ایسے تو نہیں چلایا کپڑا بھی کوئی مفاد ہے اور کپڑے بھی کوئی مفاد ہے تو میڈیا پر جو ہے عالمی طور پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور میڈیا کے ساتھ عالمی, عالمی حکومتوں کے اور وقتی حکومتوں کے مفادات و بست ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کردار کو روشن کرنے کے لیے دوسروں کی کو کردار کشی کرنی ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے سے کردار کشی دوسروں کی کرنا پڑتی ہے ان کو بلام گورو جنرل تھا اس کے زمانے میں جس وقت کے شریعت کا مطالبہ بہت زور پکڑا پکڑ گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس سے میری جان نہیں چھوٹ سکے گی تو اس نے آپ نے یہ فائنانس سیکرٹری رہا ہوا تھا اُلاحمد فائنانس سیکرٹری لگا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد کائرزوں کے بعد تو سیاسی لوگوں کو بیوروکریٹ نے آگے نہیں دیا اُلاحمد آگے آ کر بڑھ گیا اس نے قبضہ کر لیا بیوروکریٹ تھا فائنانس سیکریٹری رہا ہوا تھا دفتری آدمی اندر کا بابو رہا ہوا اور سے جان چھوڑ دی اس کے میں رضا آ گیا ڈی سی کا کمشنر رہا ہوگا تھا وہ میرے کے بابو تو اس نے غلام محمد نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے کابل اور ذہین افسر کو ریٹائر کیا اور کافی فنڈ دیا اس اور فنڈ دے کر اس اسے ادارہ اللہ اسلام بنوایا نام اسے غلام پرویز تھا اس ادارات اللہ اسلام بنا کر اس کام پر لگایا کہ دین کا ایک ایسا ورژن پیش کرو جس میں یہ مطالبہ جو یہ مولوی اظہار کر رہے ہیں وہ نہ ہو جس پڑوس نے سب تفصیل لکھی اور سارا اس نے اپنا سیٹ اپ پیش کر کے اس نے پورا ایک نظام پیش کر دیا سچ بات ہے کہ حکومتی سطح پر آنا نہ آنا دہلا بات ہے حق نہ حق تو واضح بات ہے اب میرا کسی حکومت کے ساتھ کیا مفاد و ہے یا کسی سیاست کے ساتھ کیا مفاد بستا ہے حق کے ساتھ ضرور ان کو بتائے کہ حق جہاں سے ہوگا اس کو میں لوں نہ جہاں پر ہوگا اس کی میں مخالفت کروں کیونکہ انسان کے سرشت میں جس کو حق سمجھتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس کو نہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اس سے دور ہوتا ہے اس کے کھادنے کی کوشش ہے تو اتنا حکومت پاکستان کا فنڈ ضائع ہونے کے باوجود اور اتنی کوششوں کے باوجود اور اتنی ساری کوششوں کے باوجود میں پر آگے نہ بڑھ سکتا لہٰذا دین ہے یہ تو اہل لحاظ کی کتابوں سے لیں اور اس کے لیے مطالعے کے لیے وقت فارغ کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے اس میں آپ کے نظام اللہ عمل کی توفیق عطا کتابوں